اگریز لانتیاں کی کر کردی ساڑی قوم بے حقوق قوم آخر جی اگریز دورت مذہبی آزادی سی آج بھی مذہبی آزادی جمہوری شیطان بھی آدھے مذہبی آزادی مذہبی ہر کسی نو مذہبی آزادی, ازادی ہے. اس مذہبی آزادی دا کی مطلب بنتا ہے مذہبی آزادی کا مطلب بنتا ہے جہاں کوئی مذہب اختیار کرے کوئی پابندی نہیں کافر مرتاد بنے کوئی پابندی نہیں توجہ مرتاد ہوئے قتل نہیں کیا جانا جڑا مرضی اختیار کرے گمراہی خدا رسول دے خلاف بولے قرآن دے خلاف بولے جو مرضی کرے نبیا رسول صاحب اہل بیت کسے دے برداشت کرے اے ہے ہر طرح دی آزادی یعنی اسلام دے خلاف اسلام والے خلاف رب رسول دے خلاف جی میں کوئی بولے جی میں کوٹھے مرے جو کرے سب کھی چھٹی یہ مذہبی آزادی سیاسی دیکھی سابی شی سیاسی پابندی کا مطلب یہ حکومت وقت کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا توجہ حکومت وقت کے خلاف اگریز اپنی حکومت کے خلاف بولن نرم کرار دتا سرحکہ اج سولہ ایم پی بنی کی بنی ہے سولہ ایم پی او ایک دفع ہے تو پتہ کار لگ جی حکومت دے خلاف بولن دے. دے خلاف بولن دے؟ حکومت دے خلاف بولو تے جرم تے خدا رسول دین قرآن دے خلاف بولو تے کوئی جرم ہوں انگریز کتی کے بچے نے کیوں سیاسی پابندی رکھی سی پس حکومت خلاف کوئی بولے گا ہر بندہ کوئی سب بکواس کرے گا کیوں نہیں کی جائے کوئی بھی جو جو کیتی جائے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا تو ہر جدو حکومت رو کوئی کہ نہیں ہو تو حکومت ہر پاسے دین دے تین کتنے برباد کرے گی دین نو نقصان ہو. دا ختم ہو ایمان خراب ہونا اسلام خراب ہونا دول جان گے ایمان دو سکھا دولت کتے کا پتر دین دا سی دشمن حکومت اپنی دا, دا سی سجد حکومت دے خلاف بولنا جرم رکھے دین دے خلاف بولنا جائز رکھا مذہبی آزادی تجو اسلام کی کردہ یہ دونوں باتیں فتنہ ہیں سیاسی پابندی مذہبی آزادی یہ دونوں فیتنے ہیں اسلام بند کردہ اسلام ہے سیاسی آزادی دو کی مطلب دنیا کا بادشاہ پوری عام بندہ اٹھ کے سوال کرے تنقید کرے آپ میں وقت لوں فاروق جواب دینا پہلے سمجھ نہیں لگی بادشاہ تنقید کی اجازت نہ ہو بادشاہ تنقید کی آجازت ہو اللہ बादशाद बादशाद खत्रा यार, बंदा उठाने मालिक नी मादर एक कब्बी थी दो लिया फड़ो अंदर करो क्या अकाउंट सा बोलना लाओ उन्हें कहा یار ایک میرے پتر دی سی ایک میری سی پتر نے مینو دے چڑیے لگی لے دے خلاف بولنا جرم ہے اللہ دے خلیفے رب دے نائب حق دے خلاف بولنا جرم دی بجائے وہ اپنا احسان سمجھ وہ احسان سمجھ دیکھا ایک بادشاہ بزرگ فرماندن پر اپنا بادشاہ تنقید کرنے والا فوتو اسے دسیا بادشاہ نو جا کے تو دشمن مر گیا خوش انہیں, انہیں, انہیں کیا یار وہی وہ تو مجھے انسان بڑھائی وہ دی وجہ میں اپنے آپ کو سیدا رکھتا تھا مت میرے تے تنقید ہو میرے احتراج کرنے مر گیا میں تو فروغ بن جاتا الحان اللہ کو سمجھ نہ کیجیے جی جی اسلام مذہبی پابندی رکھتا او مذہبی پابندی اسلام آخد اگر کوئی غلط فرقہ اٹھے سمجھو اور دعویٰ کرے ہم حق ہیں اہل حق کو پیش کیا جائے آؤ بھائی حکومت کی نگرانی میں مناظرہ کرو بحث کرو کہڑا خدشہ کہڑا جھوٹا ہے जिसल हक आला हक साबित हो जाए इस्लाम यह कहता है जेड़ा झूठा हो लीजर बनया इस्लाम आखेगा खबरदार अज तो बाद तेरी तबलीफ से ते पाबंदी तू खिचरेबादा नहीं फैला जो झूठा साबित हो गया लोगों को कह नहीं सकना हूं अपनी दावत नहीं दे सकना या तेन चाहिए कि हरे मजमे के अंदर हक अपना साबित करना समझ लगे मौलानी मुश्किल कुछ پہلا مولا علی کشاہ نے حضرت مناظر کرایا جب مناظر ہوا نے پابندی لا دی اور تبلیغ نہیں کر سکتی ہاں مسیطا تو نہیں روکاں گے مسجد نماز پڑھ سکتے لیکن اصن قتل نہیں جنہ چیر تسا قتل اندر شروع نہ کو تصا قتل کرنے شروع کیتے حکومت توجہ مسئلہ نو سمجھا رہا پھر حکومت دا فرض بنتا ہے کہ جہل وارت کا امنیاما خراب کرے ختم کرم کا سبق بد مذہب عوام لڑن اسلام عوام شکار ہو کے, فساد کے بر برباد ہو جائے اندرو نے کھانا ہی یہ دنگا فسا لانا تھے یہ اسلام اجازت نہیں دینا جی آج دیا پھر فردیاں ہم جی ہم جی مساجد دیتے اہل سنت کا تحفظ کرتے ہیں اگر کسی نے مسجد اہل سنت کو کھویا ہم کلاشن کوفے لے کر آ جائیں گے کلاشن کو ماریں گے فلان کریں گے لانتی وہ اہل سنت نہیں خارجی ہیں خارجی اپنے کے سوا باقیوں کو قتل اور عوام کو عوام کے ساتھ مارنا لڑانا جیز سمجھتے ہیں اہل سنت عوام کا عوام کے ساتھ لڑانا آرام سمجھتے ہیں <تصفيق> سمجھ نہیں لگی جی شاطان فلانی تاریخ فلانی تاریخ منشور کیا کہ مساجد کا تاپو تیری مت ماری بھابی دشمنی انگریز نال جاری قانون نیلام ایک آخر لانسی ادھر حکومت متفق ہے ساتھ ہے ادھر لڑائیں خیر جب مساجد کا تحفظ منظور ہے کہ سڑکوں نے تھلے مسیح آ گئی ہیں ذرا وہ جا بچا. آرہا. آرہا. جو کی معلوم یا یہ صرف اور صرف ایم کو ایم کے دہشت گرد ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کو کہو ایم ایم کے خلاف ادھر ایک تقریب تو کرو ایم تو دہشت گرد جماعت ہے کہ نہیں ہے دہشت گرد گنڈا گرد گنڈا جماعت ہے فسادی ہے لاکھوں بندے قتل کر چکی ہے لوگوں سے زبردستی بتانا لیتے ہیں پنجابیوں کو مارتے ہیں پٹھانوں کو مارتے ہیں سڑک کو مارتے ہیں ان کتوں کو کیوں نہیں مارتے ہو یہ جو فساد وہاں تھا یہاں ڈالنا چاہتے ہیں جو شیعہ سے سپاہیاں فساد کیتا ہے وہ سب سے پالنا چاہتے تھے سپاہ ساپا دیکھے کافر کافر کافر کافر لیا کافر کافر کافر لیا کا تود بن کے, کے،, کے، سب اگریزی میں گل کی میں میں لکھ دینا سکسمان نے میں کٹا مسلمان نہ کرا میری دکان کچھ اپنے منہ نہیں تیرے چو کٹاوا گا کٹا وہ ہکا بکا میں آس ہوئے <laughs> تی سپاہ ووٹ لڑتے ہوگی لڑتا تارک لڑتا میں شی ووٹ بھی میں کہ ہوں یہ دس ہوئے جب شیا ووٹ لڑ شیعہ دے مقابل ووٹ لڑ دب یہ ہے شیعہ حکومت کا حق حاصل ہے لیکن جی ووٹ زیادہ شیا کا شیا کی حکومت کا حق منیا ہی کہ نہیں کہ من خیال لان پیا اسلام کافر نکومت کا حق دینا اور اسلام تے کو نہیں دیتا کافر نہیںف دے خود برباد کر دے جے لانتی حکومت رل کے اس قوم دی دشمن تو سی قوم کے دشمن دوما اسلام نو دی قوم برباد کرتے ہو سمجھ نہیں آئی جی انگریز نے کی کیا بولو سیاسی پابندی رکھی سی مذہبی اسلام کی کرتا ہے مذہبی پابندی کیوں کرتا ہے تاکہ لوگوں کا دین مذہب خراب نہ ہوئے ہو لکھ نہ جائے کیا کیوں تاکہ حاکم نہ بنے گئی نہیں چنگی نے کہ نہیں فطرے کا بولا فطرے اگریز بہن چود آیا ما چوتھ کی میری حکومت کے خلاف بولنا چرم اسلام کے خلاف مر مرضی بولی آؤ نیت نئے مذہب فیتنے پیدا تے جدو مناظرہ ہو تے باطل باطل ثابت ہو جگ جانی سی پابندی ایتھے پابندی نہیں ہر سر کا آزاد الٹا جیڑا حق والا جواب جاب داستے اٹھتا ہے رد کرنے اٹھتا ہے لانتی انہوں پھڑ کے اندر کر دیں کہ نہیں ہوئے حملے کرنے والا مجرم نہیں دفاع کرنے والا مجرم ہے کیسی عجیب گل نتیجہ ہے نکلے پھیل دی گئی رافضیت پھیل دی گئی مرزائیت مرزائی کافر قرار دے دیتے گئے لیکن دس پھیل رہے نے کم ہو رہے ہیں کیوں خیر وہ جڑے وہ شیطانی ملاح جن اکٹھے ہو کافر قرار دےایا سی انہاں بڑے ہوئے است قرار دے آئے سی او فدوں ملاح اکٹھے ہو گئے سن پیچھے دیوبندی وچ سارے اکٹھے ہو کے فدوں مرداں کو کافر قرار دے دیں اقلیت قرار دے دیں او اللہ ان کافر تو قرار دےویں نہ دےویں جڑا کافر او کافر ہی او خود کافر کی دینا لانتی اسلام جب کسی کرار دے کلم پڑنے والے فائدہ ہے اسلام آتا ہے جب یہ مرتد ہو گیا اب تین دن اس پر اسلام پیش کرو توبہ کر لے توبہ کر لے نہ کرے تو سر قلم کر دو مرتد کو قتل کیا جاتا ہے اور لانتی قتل کرنے بجائے کافر دے کافر ملک کے اندر کر گیا لیکن وہ اقلیت وہ جمہوریت میں ہے ووٹ نے حقوق نے سارا کچھ وہ دن ب دن وج رہا ہے خود ملا فرق یہ انگریز حکومت کا فتنہ ہے کہ کیونکہ وہ کتے دے نے مذہبی آزادی لہذا مرزائیوں کو بھی حق بنتا ہے تبلیغ کرے जो मर्जी करे जिथे मर्जी मसीत अपनी है डना तू बोलो तू बने खुश हो या शादे नुरानी ममूद्यो <laughs> मेरे सामने थे। मैं नक्च मारदा नके نکیل تسی پا کے کلے کے کرا خلوان وہ سمجھ آئی کہ کوئی لے جب مذہبی آزادی اس کنجر دیتی ہے ہر مذہب گندے تو گندا پھیلے पाबंदी लगी है हक सुगड़िया हम समय लगी क्योंते पाए दूसरी गल भी थोड़ना दूसरा सब क्यों बदते ने क्यों पाएर वेखो बी मेरा सवाल तुम्हें जवाब देना स्कूल दिया किताबां امام احمد رضا دا ذکر ہے پیر مہر علی شاہ دا ذکر ہے میاں شیر ربانی دا ہے پیر سیال ویک مطالعہ پاکستان چاہ علم و تعلیم چاہ اردو چسے پاس ہے ذکر نہ بزرگوں کا شاہ صاحب کیلیالہ دا ہے ہوئے کھے پیر سیال ایڈا مخالف سی انگریز گورنر ملن گیا آپ لو پتہ لگا میم انگریز ملن پہ آؤں گا بے قرار ہوگا اللہ دی بار کا دعا کرتے یاد لا وہ میں تو مسلمان موبائل نہ میرے کافر ملن کیوں پہ آؤں گا میرا پیر بے قرار ہویا نا دی بے قراری رب دار شلا دیتا काफिर रब ने मोड़ गवर्नर जरंग खैर हम तवजो भाबिया दारोम दियो बंदूल किताबां लो ए, किता मैं मखाना اچھا یہ دسو سجن دے ذکر, ذکر یا دشمن دے سوچ کے دسیا جی گل اہی تھری ہو سجن yes. کتاب سکول کا نظام سارا اگریز کا نا اگریز سارے بزرگ اگریزوں کے سر کچھ اپنے دشمنا ذکر آن دتا سجن سن کا پل ہوں بابی ابلیے تو رت وجو کر پتر بریلوی کا پڑھن گیا سکول سارے بزرگار اسلام سے بہت بڑے خدمت کرتے رہے فلان کرتے رہے واپس آیا بے پتھر آخیا پیو ہل گئے انگوٹھا ٹیک پتا کوئی نہیں بزرگ لکھا ہے बाई मान बाई मान आखी है बेईमान बईमान आख ही है दूसरे लफ्जों में अंग्रेज का कानून निगाम हकूमत और अंग्रेज की तालीम ने लाइनों को फैलाया है हक वालों को मुकाया है करके और इतनी गल करते हो कृष्णी आपने छकता जिन्हू सा अपने नहीं بانگے دول یہ نیچری ہیں جن کو تم سنی اور تحریکیں سمجھتے ہو یہ نیچری لوگ ہیں سنی وہی ہے جو امام محمد رزاخ کی میں سنی ہو جو کفر کی حکومتوں کے ساتھ ہے وہ نیچری ہے ہمارے سننا سکھا رہے کیا بلکہ اپنے اپنے اپنے اپنے کی اپنے میں تو کٹے ہیں ہمارا کوئی اپنا نہیں سوائے اہل حق اور اہل سنت کے اور اہل سنت وہی ہیں جن کو امام اہل سنت سننی چاہیے یہ دل ہے نیچری امام احمد رضا اور جن کو نیچری کہا جاتا ہے نیچری اور نیچرک بت ہوتا ہے یا نیچرک گزرا ہوتا ہے ہمارے امام اہل سنت سنو ہمارے نام فرماتے ہیں جیڑا بندہ یہ آخ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ حدیث علم <متحدث> حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے میری کڑی چین چلی کوئی کسی کو حکیم المت القبے ہوئے تھے میں کوئی مرضی جو جو یہودیت کے کسی بھی منصوبے سازش کے ساتھ ہم نواب اور متفق ہوا وہ نیچری ہے بات کرتے میرا سکول تعلیم نا اتر سوال کرنا بھائی یہ تو گل سمجھ آ گئی بات مذہب دن بن کیوں پھیلے نے سمجھ آ گئی کہ نہیں ہوئے حکومت آزادی دوسرا تعلیمی نسا نصاب تریف منڈے تھی وہ لگن گے وہ سمجھ نہیں لگی सारे फित मुठ कोफरकूमत अंग्रेज लासी वे उत्ती मजबी आजादी दे हर शारित पद अदगी कुछ आम खा दि जब आम की उठिए गल करिए दहशतगर्दादी ने जनाद ने मरते हुमता बद असीदा लोग असले देने असले हूमत देो क्या हुआ फल के उन्होंने अंदर नहीं कर सकती जे असला नजाय दे फल के अंदर नहीं कर सकती اصلا چاہے نو گرتا کیوں کا مطلب یہ نکلنا جان کے کھیتی بنا کے پانی فساد فا ہن سارے دے اے فساد یہ بنے مذہبی فساد ہوج پوری دنیا دا مطالعہ کر او دا سبب صرف فرنگ دی حکومت کر کے سیا سیشا کا لائی خرا کو اکبال آندا مرو مردو دو سوائے اگریز کے زلم کو اگریز کے فکریاں دنیا چ کوئی فساد نہیں فساد اونے پائے جے ساری چنگے بربادی اہ دیا سمجھ آ نہیں ہوں میرا ایک سوال رہ گیا آخر جہاں تکر दसो अंग्रेज वो शह दसो अंग्रेज की सारे सारे दसो शह खड़ी शह मुक् जाए अंग्रेज की हकूमत मुक् जाए मैं सारे का देन पढ़ना चाहूंगा پڑھے اب پڑھ سچی دس انگریز دی حکومت دی مال بھی چلا لیں گے امام احمد رضا چلا لے گا اگریز کی حکومت کہ چلتی ہے ूल की पढ़ाई बंद हो जाए अंग्रेज हकूमत चलेगी मैट्रिकता शी की ए श कभी एम ए शर्त हर उस वास्ते उन्हें शर्त रखी वो शर्त की तालीम दा कोई होर शर्त हूँ इतने تو بزاست کے. آنا لیکن اتھتا ہو وضاحت کا فرما بردار ہوں شیطان کا کہ رحمان دا فرما بردار دا گا وہ شیطان کا بنے گا کہ رحمان کا دا؟ شیتانتا فرما بردار بنانا جڑا سمجھے جائد شیطان کا فرما بردار بننا چیب وہ مسلمان ہے کہ مشرق مشرق ہو گیا تو تے بن گیا کافر مشرق اور سچی گل فیتنیا کا مٹ کوفر دی حکومت فیتنیا کا مڈ بھی بنی کفار دی حکومت حکمرانی کوفر شیرک دن مڈ بن گئی جڑا دی حکومت نئے گا اسلام کو شیطان دا فرما بتا رحمان دا ملک رہے سمجھ لگی گل ہوں دسو انگریز دی حکومت کہ آخر تک کڑی ہے سکول مک گئے انگریز کی حکومت کا بستر او اگریز کی حکومت سارے فیتنے کے فساد کا کوفر شرک دا مٹ تے کا تے شرک دا کا فیتنیا دا مٹ جس تعلیم دے سر پہ پہ چلتا म के सिर तेल है नहीं हो आगे। आगे। आगे। आगे। फार्द होया के नहीं सा پر گنا ضرور لینا سمجھ نہیں ہائے ہائے پہنچ کے سکولی لانتی ایو شیر اقبال دا اقبال کا دن اقبال کی چھٹی اقبال کی فوٹو ہو اقبال دا پتا نہیں کچھ کرنا لانتیاں آ کے شیر تے اقبال دا لکھ دیں دے, دیکھ دے اور یہ کا تعلیم قوم کے فتو اور تو صدقے جن <laughs> بین دا تھا لکھی تھا علم نور علم نور او او علم بنے میں ہے لال فساد ہر کوف الحاد ہر ہر دنگے پہ شرارت کا مٹھ ہے ہر بین یبتی کا مٹھ وہ تعلیم ہے وہ روشنی ہے وہ نبی نے فرمایا ہر ماچل پرو چاہے چین جانا پڑے جوڑنا ہے میں پوچھنا سکول کا کوفر کیفر ہوتا صرف ایکو ہی ویکنا کہ کی میں کیا اگریز کی حکومت متالی پاکستان متالا فلان ہے کی وہ جہاں انگریز کی حکومت کا سارا رنگ ڈنگ سمجھا دے لے. پڑھا نے پھر بھرتی کر کے لاندے نے لے سب کو واقعے کیونکہ سارے کوفران دا مٹھ کفر دی حکومت ساری بین جبکی دا مٹ کفر دی حکومت سارے فتنیا دا مٹھ کفر دی حکومت تو حکومت اس لانچی تعلیم کے سیر سے کلیے کیریے کہ وہ سارا نظام پہلا اس تعلیم سکھایا پڑھایا جا ہے بعد چلایا جاؤ میں سکول پڑھ لو پینٹ پا لو تاڑی مچھ رکھ لو سوانیاں دور کر دو جی کرم کرو اگریز کی حکومت بچے لاؤ اگریز کی حکومت نہ چلاؤ جی تیٹھا سکل پینٹ چی بم اگریز نہ مارے تیر پھر آنا نہیں سمجھنا اس بہن چوت سپ نے پتا ہے کہ میں اج د اپنے کو زر جس نال ہر تھرے تھک رہا زہر ہر تھارے بے خیرتی ہر کھارے پھیلا ہے بےمانی ہر تھارے عام کر دیتی ہے. سیاست جیسا مقدس شوبا جی سننا سی وہ سیاست نوتا ہر ہر بندہ شریفوں کا یہ کام کوئی نہیں شریفوں کا سیاست کوئی نہیں ہر بندہ हर पास शरारत पीज गोए उस ना पता है हर पीज मैं सक्या मैंफर हर बुराई की सहर पाई अपनी लिहाजा मेरी हकूमत रहे हम सुला हो अ पिंटी तक जिम्मे राय दल पाते قسم خدا دیکھو پگا آئیڈیاں رکھیاں ہونے ذکر ساری دے کرے انگریز دی حکومت نو تو ایسے مولویوں کی لندن میں شدید ضرورت ہے داڑی موچ منا ہو گھر ٹبر پینٹ پاؤں گا ہو سدام مانگو سدام مقوام متحدہ دے آرڈر ایک منڈن تو انکار کیتا ہے دس ہوئے پینٹ بم بجے نے کہ نہیں ٹی وی داڑی نے کہ نہیں اللہ منصوبہ بنایا قتل کرو کیوں لانتیاں مٹھ دا دشمن کیاری سی دو بندے روک سکتے ہیں پال کے پورا کھوسا لک سکتا ایماندار دس کے نہیں دس سارا سور جا جی داڑی این بندے لک جان اور میں پوچھنا انگریز نے پالیا اقبال نو نارن سے آئے یہ نہیں نو مارن تے آیا جی ہے نو کیوں وہ بہن سی انگریز اگریز حکومت تمہارے لیے رب کی رحمت ہے मुसलमानों का फर्द बनता है इसकी ताकत इसमाइल दिल भी भापिया का प्यो वो कहता है अंग्रेज दे के खिलाफ अंग्रेज हुई काल्के खिताबे तक के रख रशीद उसके अंदर लिखे है जो बंदी मुसलमान जो उठे सर अंग्रेज का हिंदू सिख अठारह सौ सतवंजा की जंग इत लड़े रास्ते उठे सर साधे जो बंदी मशायक ان مسلمانا لڑ گیا انگریز اپنی حکومت کی وفاداری کر دکھائی یہ کتابیں فخر نہ لکھا پالیا <laughs> وہ خدا دے بندیا تعلیم اس کو تعلیم کوفر قائم بولو سکول پڑھائی دی دشمن اسلام دی دشمن انسانیت کی کاتل تنگے فساد کا واحد سبب کیوں بنتی ہے سارے دنگے فساد حکومت چلا ہوں جہیا فیکٹری جڑیاں فیکٹری سائنس وہ دا اس واسطے د कुत्ता जरा किसी लग जाए ना वनू मखण भी खवादी वो आदा है सानू तो भौकता नहीं अगले भौकदू भौक पे फिर मक्ख खवा छोटा अंग्रेज क्यों फैक्ट्रिया इस कौम दिखती हूं फैक्ट्रिया मिल रही बिजली मिल रही है वो आता है दारेरे ने कु ने हम पाल लौकड़ा जो हम समझ लगी इनी सारी गल करके जिथे उन्होंने पता लग जाए कि मेनू भौकड़ गए उ फिर फैक्ट्री दी बंब आ नहीं आंब यह है سارے فتح کو سو رکھا چڑیے ہوں سکول ہرام ہو پتا لگ گیا اگر تعلیم نبی ہوتی نبی کا قانون چلنا سیکریز کا اقبال کی گل کرنا اللہ اقبال نے موٹے نفسریز سمجھا. <laughs> <laughs> ملا تو نہیں دس گے وہ تینوں ختم دس گے اس لال موسے کدیم تقریر کی <laughs> سڑک تو مسیح سی مری کمیٹی والے کہ وقت ہو گیا جوڑی یا اللہ میری یہ دعا ہے بریلوی بھی جدو مرے سر دے کے کیونکہ شہادت ترتھ ہی ہوتا اچھا کتبیاں پیار نہ ہوں اے اے ملاد شریف گزرے نا یہ ملاپ گزرے ملاد دے موقع اخبار چائے ملاپ کے ملاد کے مجاہد شہید ہو گئے مبارک کو لرد فرنگی نے کہا اپنے اقبال کا ظاہر اور ساری روحانے اور باتین ادی کہہ رہا کہ لرد لفظ لارڈ لارڈ انگلش کا لفظ ہے اس نے انگلش کا لفظ بولنے کی وجہ فارسی بنایا اندرو ایسا گسا رکھتا لاڈ بھی استعمال کر سکتا سی لیکن مزہ لے اپنی شاعری کے اندر انگلش استعمال کی تھی انگلش کا لفظ بنا دا یا فارسی ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے منظر وہ طلب کر کے تیری نہ ہو صرف سینے میں رہے راج ملوکانا تو بہتر کرتے نہیں معاکوم کو تیغوں سے کبھی زیر کرتے نہیں معاکوم کو تیغوں سے کبھی زیر بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم رے پہ اگر فاش کرے قاعدہ شیر تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے تاثیر میں ایک سیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب سونے کا حوالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر یہ شیر نے تو میں مطلب پنجابی پنجابیت سمجھاوا کسے پروفیسر دی مان کی ضرورت نہیں سمجھا سکے پنجابی کی شیر سمجھا تی سکے انہیں سمجھ نہیں آؤٹ इक बाल इकबाल आंता है लाड, लाड का सरदार बड़ा लंटू वो कह रहा है अपने अपने थले आमले शैतानी अंग्रेजा खिताब करता पा वह पुत्रो ए गल सुनो हकूमत कर दसा थ पूरी दुनिया के मुसलियां अगर हुकूमत करना चाहते हो तो गुर दसा गुर انہ آخیا جی ماں چو ساری جی آپ نے آخیا حکومت در راہ سینے چھنا جا دس رہا اگا کھولیا جائے نا نہیں تو کم خراب ہو جانا ہے کھولیا جائے گھسلیا وے کے صرف ٹھنڈ رکھنا ہے سر کی لا دے انہیں آخیا صرف جہی میں تعلیم بنا ہے نا تعلیم نویں سمجھی جی تزاب ہے یہ مسلمانہ دا ایمان سے خیر اے ہے سخت داخ سونا خالص سونا جڑا ہوں نا دی پہچان ہوتی ہے تجاب سٹو تو نہیں کھا وہ رنگ نہیں جا سکتا پتاب نہ یہ خال سونے کی پہچان کھوٹا سونا پتاب سٹو گے رنگ کیا یہ جی ٹرکی لوگ ہوں نا سونے کے ٹرکی وہ بچارے بنا کے جدو لیا تو ناکام ایت ہی ہوں کئی کئی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں سونے تو جڑے ناکام ہوں نے اگلے دے دے سونا وہ سٹتا ہے رنگ اٹھ جی رہ رہتا ہے نقل نکل سمجھ لگی او, او میرے شتانو شتونگڑ مسلمان دا ایمان غیرت اے سونا جا سونا کی سونا. لیکن میری سونے نو تضاب نہیں میری تعلیم دا تضاب دا لانتی جے سونا سو پہاڑ دے میری تعلیم ایڈی لانتی جے یہ سو گے نا تے سونا مٹی دا ٹھیر بن جانا سونا نہیں رہن لگا کی مطلب پتر ہوئے گا کتب کا پتر گا بڑے وڈے بڑے گائے دا مسلمان دا. میرے سکول پڑھائی آئے گا لانسی ترین گلا نہ بناواں بےغیرت نہ بناواں بئیمان نہ بناواں موڑا کی میری تعلیم و لانتی شہری سک تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہر سونا در ویٹ سونا ایک تھا چاندی ایک لوہا ہے پلانٹ لگے ہوتے لوہے سٹ دخت تو سخت لوہا پٹھی اچھا ہے کی ہو جاتا ہے اگے دے دے ڈائی کی دے دے پلانٹ پورا لگا ڈائی فورٹ لگے گا فورٹ درالے چ لگے گا ٹرالے دتی لگے گا کیا غیر تالا ایمان والا مسلمان مینو دیو پڑھائی میری پڑھے میٹرک تک صرف پہنچ جائے کتھے تک جی میں پیر پتر تو چکلے دا پرمٹ نہ کٹواوا تو چکلے دا پرمٹ ملتا کہ نہیں بولو روس کا پتر ہے تو کتب دا پتر ہے تو پیر دا پتر ہے بڑے مسلمان خیر جو ہے لانسی ہوں گریزری مشینری حکومت میں اسلام کی مشینری اسلام یہ خود نہیں لگ سکتا لانا یہ ممکن ہی کوئی تعلیم کھیتی سات خودی کو جنگل سیاح آٹی برفی مہارے وی دوروں رنگ تھوڑا جا رلتا ہے لگتا ہے میں شیخ چوکھا لگ گیا رنگ لگی ہوئے ادھر بیٹھو نہ رنگ خالی ظاہر ایک ہوگئے تو شاید ایک آیا آپ اٹھے نے لٹرین برش پیا ل برش پیا آپ چند ماسٹر صاحب دن صاف کر مولوی صاحب ایک بدتمیزی بدتمیزی کی ہے مار دیا ہونا باہر وہ ہو رہے ہو تعلیم تعلیم وہ تعلیم یہ تعلیم نائک کے تلے آ وہ کافر کو گئی اسلام تو انگریز کی تعلیم جو سو فرماندین ماسٹر جی میں گوشت بھی حرام کہنا نکاح حرام کہنا عبادت حرام کہنا پانی حرام کہنا دودھ حرام کہنا وہ کہہ دن اگلی نال پچھلی بات بھی مولوی صاحب لگتا ہلے پر توپ بنی ہے میں گوشت حرام ڈنگر دا حرام میں نکات جیڑیاں دھیاں بہن محرم رشتے نے انہوں حرام ہیں میں عبادت اللہ تو ہو ہورا دی حرام میں دوتیاں کتیاں کا حرام میں پانی پلیت نرام ہوں تا مولوی صاحب اج بندہ ہاتھ کر تیسا ہی فرماندے نے لانچیا کوئی کار کر سی تلیم حال آنا یہ اسلام سمجھ نہیں آئی ہوں سنو کتنے لوگ آتے نے یار مولوی صاحب گل آ دنیا دے دوکھے چ پی کری کا میں نہیں میںوکھا ہوں ج ج جس خبر نہ ہوم نہ ہو ہوئے ہوئے؟ آمد آمد آمد آمد ہوئے، پتا نہ ہوتا بندہ ماریا جا پھر آتے نے آمد آمد دوخا. آمد دوخا. جان بوجھتے جگہ مریض ان کی آدھے جی دھو مارے گئے ہوں توجہ سچی دسیا کیا سکلان کا حاصل نتیجہ تم نے ہر قسم سچی دسیا اگر اگ دھوکھا ہونا سی اگر دیا پیڑ ٹوپی والے برخے لے کے جی میں نانیاں دیا لیا سن اگا اندر جان باہر پھر ٹوپی والے برخے لے کے آدروں بدکاری ہوں پڑھائے جی بے حیائی بغیر سبق پھر کھا فرخا دوکھا کہہ سکتے سن کنجر پتہ نہیں اندر کی کرنے پہ دسو کنجر ماری جاتے ہیں باہر اتنا برخے دیکھتے رہے ہیں لیکن سچی دس کوئی کوئی برخے دی نکلتی دسیا جی سچی جو سکول دا سود ہے وہ سکول بھی باہر کند دے دستا ہے جب جب چڑیان، تھلو چڑا کسی جگہ چڑھائی کڑا ایویں ہوئے, ایمے ہوئے پورے ملک ہر بازار گلی روڈ تھان دکان हर पास परदा ही पर वेख हर पासे हजार घर बैठी देख दो दे। यार दसो अपना मुशादा की है तजर्बा की है हर थानी गैर मर्दा ने झोली च बैठी दस्ती है एवं येूल ने क्या अन ने अच्छा तो हम जेड़े मां प्यो وہ ویس کے ڈلتے پہن سوتا کڑا نہیں بنا ہے کہ ارچی مارے جسو دسو جی ویک کے پھر ڈلتے ہیں تو انگلے بنے کھڑے نے اے کیوں نیا بے خبر مارے گئے صرف بےغیرت ہو گئی ہے بن گئے تا کر کے سارا کچھ دیکھ کے رنگ دسو سڈیا نانیاں دادیاں اوے ہی سن جے اج سڈیا تیاں ہاتھ پڑے دی چار دیواری ٹوپی والے پورکھے چند سن اسے رنگ ہوں سن جی محن. نہیں لتا رنگ ہوں میرا سوال ہے یہ دسو نانیاں گیا سن یا گیا فیصلہ کرو جلدی کرو جی آ نانی دی گی سی ابھی گی ماں پوتر بنے جی تھی تندیاں پیو بنے اور ساتھ گا آخنا دوبارہ کرنا دراص رکھ سی نے <سؤال> جی ماں نانی نو گندہ آخیا نا تو سانو چار دیواریاں لانتا پاؤں گی ان آخنا لانتی سکھا بس ختری تیار نہیں آئی لانسی جی ہور سی وہاں نانی دی پور दस हूं जे लानती नबी जोड़न उन्होंने कुछ सुर का बच्चा होना कुत्ते बू खां हो तो बूहू बूह समझो बर्फीकू समझते हो, हो। अगो जवाब देंगे असा बर्फी त समझना उतर चांदी के वर्क लगे की लगे ने इस्लामिया कॉलेज चांदी का वर्क भी इस्लामिया कॉलेजों कभी इस्लाम का हिमायती निकलिया दुश्मन ही निकले दुश्मन अच्छा ते इस्लामिया बंद कहता चिश्ती गलिया ठीक ने अस सिर्फ पढ़ाने कितो ता मैं छाप दिता शाह बंदे चंगे सर मन गया मैं क्या शाह जी सकूल जे त है शूर ہوں میں شاہ جی میں دسا تھی شعور کیجدو جا رہے نا چلو میاں صاحب مولوی صاحب کچھ شور تہ آ جائے پتہ ہے خودو کو شور سمجھ دے لکھنا پڑھنا تیا جائے ہے لکھنا سارے جگتا جانتا ہے آخے کر سن لکھا میں لٹری میں چلے چلنا کو تین جناب جی بڑے بڑے ہسپتال چلا چلنا اج تڑکے لڑکی نکھا ہے لڑکی نمبر لکھ جڑکی چاہیے نمبر ہے لڑکا نمبر لکھ ہے لڑکا چاہیے تو یہ نمبر ہے ایک تھان سے میں گیا اگر گانڈ چاہیے تو میں لائٹرین لکھا خراسی اگر گانڈو چاہیے تو یہ نمبر ہے بس اچھی دس انپڑھ ہوں میرے راب میرے رابطے پتا نہیں سان کہ مسلمان گی تھان سے اپنے نمبر دے آپ سستی ہو گئی مار گولیو کون پتہ نہیں کنو کی پیر بنائی کھڑی ہے <حربها> اگریز سکون اگریز پیچھو دے والا بھی سکون وہ بھی وہ ٹائم سارے کام شہدی ماں چار دیں خلیفہ نبی کا بنا